السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مرکز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 وَعَلِّمْنِي ما يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا أما بعد لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين فأعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم و اوحین المفیر و اقام تھی و عیتا ازکا و کالفی مقام آخر پمن تقویر انتہائی قابل قدر ب معزت سامعین الله اللہ رب العزت نے دین اسلام میں جو اعمال ہمیں بتائے ہیں وہ اعمال جن کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ اعمال ہیں جو فرائض کہلاتے ہیں اور جن کو ادا کرنا ہر ایک شخص پر فرض ہے اور دوسرے وہ اعمال ہیں جو نوافل کہلاتے ہیں تطوع کہلاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض تو نہیں کیے لیکن یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اس نے شریعت اسلامیہ میں نوافل جیسے عظیم کام رکھے ہیں اور ہمیں بتا دیا کہ اگر قیامت کے دن تمہارے فرائض میں کمی ہوئی تم نے فرائض ادا کرنے میں کمی اور کوتا سے کام برتا تو اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا ہے کہ تمہارے نوافل کی وجہ سے فرائض کی کمی کو پورا کر دے گا نوافل کیا ہیں آج ہمارے موضوع کا محور یہی ہے نفل عربی میں اضافے کو کہتے ہیں جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو نفل کہتے ہیں اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے ماں یا تبر اوبل انسان و من ذاتی نفسی ہی ممالا یلزم ہوں وغیر علیہ کہ نوافل وہ عبادتیں ہیں جو انسان اپنی خوش دلی سے کرتا ہے اپنی چاہت سے کرتا ہے اور یہ اعمال اس پر لازم نہیں اور نہ اس پر فرض ہیں فمن تطوع تقویر خیر اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص اپنی خوشی سے خیر کا کام سر انجام دے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے یہ نفل کی اصطلاحی تعریف اور یہ ہماری زندگیوں میں کس قدر ضروری ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی صلف صالح سے پوچھا کئی فستقامت احوالوں کہ آپ کے احوال کیسے درست ہوتے ہیں اور کس طرح مستقیم رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کنا نہ مستحبات کا ان نحل واجبات وہ نتروکل ہمارے احوال اس طرح درست ہوئے کہ ہم مستحب اعمال کو جو نفلی اعمال ہوتے ہیں ان کو اس طرح کرتے تھے جس طرح وہ فرائض ہیں اس قدر ان پر پابندی کیا کرتے تھے اور ہم جو مکروح چیزیں ہیں جو حرام نہیں بلکہ مکروح ہیں ان کو ہم اس طرح چھوڑتے تھے گویا کہ وہ حرام ہیں اس طرح ہمارے احوال درست ہوئے سبحان اللہ سلف صالحین جو نوافل ہیں ان کا تتبو کیا کرتے تھے ان اعمال کو تلاش کیا کرتے تھے کہ ان پر عمل کریں لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھی جو نوافل ہیں جو سنتیں ہیں اور جو مستحبات ہیں ان کو تلاش تو کرتے ہیں لیکن اس لیے تاکہ فرائض سے جان چھٹ جائے کیونکہ وہ فرض تو نہیں لہذا ان کو چھوڑ سکیں مگر سلف صالحین نوافل کو اس طرح ادا کرتے تھے جس طرح وہ واجبات ہیں نفل کس قدر ضروری ہے سر و نبو داود اور مسد احمد کی حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے نبی علیہ به والسلام نے فرمایامتی صلاته سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں اللہ العزت نے سوال کرنا ہے وہ انسان کی نماز ہے فہم كان اتما قطیبت لہو تام اگر اس شخص نے نماز کو مکمل ادا کیا پانچوں نمازیں پڑھی اعتدال کے ساتھ اور جو نماز کے فرائض ہیں جو ارکان ہیں ان کو پورا کیا تو اس کی نمازیں پوری لکھی جائیں گی وہ علم یقن اتمہ اور اگر اس نے نمازوں میں کمی کی کبھی کوئی رکن نماز کا چھوڑ دیا اعتدال میں کمی کی تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا ان ضرو ہل تجدون علیہ من تطوع ان بها ملون اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں دیکھو کیا اس شخص نے نوافل ادا کر رکھے ہیں سنتوں کی پابندی کی ہے اگر کی ہے تو ان سنتوں اور نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دو یہ اہمیت ہے نوافل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ماں یزالب الیہ بن نوافل بہو ایک بندہ ہر وقت نوافل کے ذریعے میری طرف بڑھتا ہے اور میری قربت حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ وہ نوافل ادا کر کر کے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اللہ رب العزت نوافل ادا کرنے والوں سے محبت کرنے لگتا ہے آگے فرمایا وہ الذي تو سما اللہ یسما بہ بسرہ اللہ ویدا و رج لہ التی یمشی با اور پھر اس کے تمام اعزا اس کے ہاتھ اس کے پیر اس کی آنکھیں اور اس کے کان یہ سب میں اپنی عبادت میں لگا دیتا ہوں پھر ان سب کا کنٹرول میری عبادت پر ہوتا ہے اور وہ شخص ان آزاد سے حرام کام نہیں کرتا اتنا عظیم فائدہ ہے نوافل ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت کے بارے میں فرمایا کانو یسارعون او نفل خیرات خیرات اور اعمال کے ساتھ وہ جلدی کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے مسارعت کیا کرتے تھے ایک مقام میں فرمایا واؤ نا الم فی الخیر اور ہم نے انبیاء کی جماعت کی طرف وحی کر دی اور الہام کر دیا کس چیز کا فعل الخیرات خیرات کے کاموں کی طرف جو نفلی اعمال ہیں وہ ہم نے انبیاء کو بتا دیے اور وہ خوب تر خوب اس کو ادا کرتے رہے تو یہ انبیاء کے اعمال ہیں فستا الْخَيْرَاتِ خیرات اور نوافل کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کیا کرو جلدی کیا کرو نفلی اعمال کے حوالے سے ایک اور نقطہ بھی انتہائی ضروری ہے اور وہ یہ کہ کوئی بھی نفلی عمل جب انسان شروع کرے تو اس پر دوام حاصل کرے اس پر دوام ہو ہمیش کی ہو یہ نہ ہو کہ ایک دو دن کے بعد اس کو چھوڑ دیں نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی علیہ السلات وال نے فرمایا تھا یا عبداللہ لا مثل فلان من اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہونا جو رات کو نماز پڑھا کرتا تھا تحجد پڑھا کرتا تھا پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے قیام اللیل کو تحجد کو چھوڑ دیا ایسے نہ بننا رجول لان یقوم فرمایا عبداللہ بن عمر بہت ہی اچھا آدمی ہے مگر کاش یہ کہ قیام اللیل اور تحجد میں ہمیش کرتا تو ہمیشگی اور دوام اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے ہمیشگی یہی نبی علیہ صلاحت کی سنت ہے صلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انکلت و کانا صلیح نبی علیہ السلاۃ وسلام کے نزدیک سب سے محبوب نماز وہ تھی جس کو پڑھنے والا اس پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرے اگرچہ وہ نماز کم ہی ہو اگرچہ وہ کم ہی ہو بس ہمیشہ ہی اختیار کرے رات کے وقت صرف دو رکت نماز پڑھ لینا اس کو اگر کوئی شخص معمول بنا لے اور ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہے تو اس کا ثواب کیا ہے نبی علیہ السلط وسلام نے فرمایا لم یوکت من الغافلین ایسا شخص قیامت کے نزدیک غافلین میں شمار اس کا نہیں ہوگا بلکہ ذاکرن میں شمار ہوگا وہ ذاکر اللہ کثیر و اذاکرات اعد اللہ, له مغفرت و اللہ کا ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت ہی اجر عظیم اور اپنی مغفرت کے وعدے کر دیے تو ایسے شخص کا شمار غافرین میں سے نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں سے ہوگا نبی علیہ السلط کی ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے فرمایا اندین اللہ ولا بہو لوگوں یہ جو دین ہے یہ آسان ہے یہ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ اس نے وہی اعمال ہمیں بتائے ہیں جو آسان ہے مشکل نہیں یرید اللہ اليسر ولا السر والم العسر اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ آسانیوں کا ارادہ کیا ہے مشکلوں کا ارادہ نہیں کیا تو فرمایا ان دین یسرن دین آسان ہے بہو اور کوئی شخص اس دین میں اگر مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا مشکل اعمال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ان اعمال پہ غالب نہیں آئے گا بلکہ دین اس شخص پر غالب آئے گا اور ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ وہ ان اعمال کو چھوڑ دے گا یہ دوام کا ایک عظیم فائدہ کہ اعمال وہی وہ ہوں جو طاقت کے مطابق ہوں اور ان پر ہمیشگی ہو علامہ رحم اللہ وہ اس حدیث پہ تعلیق لگاتے ہیں کہ حادل حدیث نبی علیہ السلات وسلم کی یہ حدیث آپ کی نبوت کی ایک سچی اور کھری دلیل ہے کیوں کہ ہر شخص جو مشکل اعمال اپناتا ہے اور ان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اعمال کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ مسلمہ اصول ہے مشکل اعمال اگر کرو گے دین میں مشکلات اپناؤ گے تو ایک وقت اور ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا تم اعمال سے آری ہو جاؤ گے اور اعمال کو چھوڑ دو گے تو دین آسان ہے بخاری کی ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلات نے فرمایا لوگوں وہ اعمال اپناؤ جن کی میں طاقت ہے تمہارے اندر جن اعمال کو کرنے کی طاقت ہے اور یاد رکھو فی اللَّهَ لَا لا اللہ رب العزت نہیں اگتا تم اعمال کرو گے اللہ رب العزت تمہیں اجر دیتا رہے گا وہ اکتائے گا نہیں ہاں حتیٰ تملو تم اگتا جاؤ گے بڑے بڑے عمل کرو گے جو تمہاری طاقت میں نہیں ہوں گے تو تم اکتا جاؤ گے اور اعمال کرنا چھوڑ دو گے اللہ رب العزت نہیں اکتائے گا تو اعمال اور نوافل ان پر دوام انتہائی ضروری ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نفلی اعمال ہیں ان میں سب سے عظیم عمل کون سا ہے جو سب سے عظیم نفلی عمل ہے وہ کون سا ہے اس حوالے سے امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ نوافل میں سب سے عظیم عبادت سب سے عظیم نفلی عمل شریعت کا علم حاصل کرنا ہے سب سے عظیم عمل ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کا قول العلم لا اذا صحت نیت ایک عالم اس کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت درست ہو علم حاصل کرنے میں اس کی نیت درست ہو پوچھنے والوں نے پوچھا مل مراد بھی صحتی نیت درست ہونے کا معنی کیا ہے اور نیت کیسے درست ہو تو فرمایا رفع عن وان گئی رہی نیت یہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے ذریعے اپنی ذات سے جہالت کو دور کرنا مقصود ہو اور پھر دوسرے لوگوں سے جہالت کو دور کرنا مقصود ہو یہ نیت ہے تو فرمایا علم کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں سب سے عظیم نفل عبادت علم ہے اور کیوں نہ ہو شہید اللہ انہو لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت نے اہل علم کو ایک ایسی فضیلت اور ایسا شرف دیا ہے جس میں ان کا کوئی ثانی اور اس میں کوئی ان کا ان میں شامل نہیں ہے اہل علم کے علاوہ اس فضیلت میں کوئی شامل نہیں اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی اور فرشتوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دی اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کی گواہی کا ذکر کیا قلو العلم اہل علم نے گواہی دی اس قدر عظیم فضیلت تو علم سب سے عظیم نفلی عبادت کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فضل العالمی علی العابدی کفضلی على ادناکم ایک عالم کی ایک عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک عام امتی پر ہے اور ایک روایت میں الفاظ فضل العالم کا فضل القمر علی البری القواق ایک عالم کی ایک عابد پر جو بڑا ہی عبادت گزار ہے تہجد گزار ہے سوم و سلاد کا پابند ہے ایک عالم کی ایک عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے چودویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے تو یہ علم سب سے عظیم عبادت کیوں نہ ہو حسن بصری رحم اللہ کا ایک قول فرماتے ہیں الفتمت اذا اقبلت ایرف کلو عالم ان ادبرت اکبرت کلو جاہل انہوں نے ایک فرق بتایا ہے ایک عالم کے درمیان اور ایک جاہل کے درمیان فرمایا کہ جب فتنہ زمین پر آتا ہے اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو عالم اس فتنے کو پہچان لیتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے جس کے پاس شریعت متحرہ کا علم ہوتا ہے وہ اس فتنے کو پہچان لیتا ہے وہ خود بھی اس سے باز آتا ہے رکتا ہے اور لوگوں کو بھی اس فتنے سے روکتا ہے جبکہ دوسرا شخص جو جاہل ہے جس کو علم نہیں وہ اس فتنے میں پڑ جاتا ہے وہ اس فتنے میں پڑ جاتا ہے اور اس کو اس فتنے کا اس وقت علم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے جب وہ فتنہ پوری طرح اس شخص کو تباہ و برباد کر کے واپس پلٹتا ہے تب اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا لیکن ایک عالم جو راست فل علم ہے فتنہ جوں ہی آتا ہے توں ہی عالم اس کو پہچان لیتا ہے یہ علم سب سے عظیم عبادت کیوں نہ ہو ایک اور طرح کی فضیلت جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے علم کی وہ یہ کہ ایک عالم کی نیکی وہ متعدی ہوتی ہے جبکہ ایک عابد کی تہجد گزار کی یا ہر طرح کے عابد کی نیکی وہ لازم ہوتی ہے مطلب یہ متعدی اس شے کو اور اس چیز کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں تک پہنچے علم ایسی نیکی ہے جو متعدی ہے جس کا اثر صرف عالم کی ذات تک نہیں ہوتا بلکہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو یہ نیکی دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہے لیکن جو عابد ہے اس کی نیکی اس کی ذات تک محدود ہے وہ تحجد پڑھے گا نفلی روزے رکھے گا نفلی نمازیں پڑھے گا تو اس کی نیکی اس کی ذات تک محدود ہے کسی لئے نبی علیہ سلاد والسلام نے فرمایا ادامات ال انسان ہوں انقا انسلاس جب انسان مرتا ہے تو اس کا جو عمل کا سلسلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں لیکن ان کو ان کے عمل کا سلسلہ جاری رکھا ہوتا ہے اور ان کو قبر میں ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے تین طرح کے لوگ سب سے پہلا وہ شخص اللہ من صداقن جاریہ جس نے صدقہ جاریہ دیا کا دیر کائم رہنے والا صدقہ دیا تو ایسے شخص کی نیکی بھی قبر میں اس کو پہنچتی رہتی ہے دوسرا شخص او ایلن دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے اور اس علم کے ذریعے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس شخص کو بھی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور یہ علم کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ اس امت کے عظیم محدث ہیں ان کو آج بے بہا ثواب نہیں مل رہا ہوگا وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے عظیم علم چھوڑا آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں ہر صفحے میں ان ابی حریرا کے الفاظ ہیں ہر صفحے میں ابو حریرا کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری تعلیم فرمائی آج کتنے لوگ اس عظیم کتاب سے مستفید ہو رہے ہیں تو کیا یہ ثواب قبر میں ان کو نہیں پہنچ رہا ہوگا وجہ کیا ہے کہ اپنے پیچھے عظیم علم چھوڑ کے گئے جو سلسلہ تا دیر بلکہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا تو یہ علم کی فضیلت کہ انسان اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے اپنے پیچھے طلبہ چھوڑ جائے یہ شخص مر جاتا ہے لیکن قبر میں اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے اور تیسرا شخص اولدن اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ جائے جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہو بخشش طلب کرتی ہو تو ایسے ماں باپ کو بھی قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے تو یہ علم سب سے عظیم عبادت کیوں نہ ہو علماء فرماتے ہیں کہ علم کی سب سے بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلات وسلام اور تمام انبیاء کی وراثت ہے تمام انبیاء نے اپنے پیچھے علم چھوڑا ہے فرمایا العلماء و الانبیاء المبیا و ان المبیا لم رسو در ہم ولادی نارا و انما العلم کے علم اور علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور نے اپنے پیچھے درہم و دینار مال و متا نہیں چھوڑا بلکہ اپنے پیچھے علم چھوڑا ہے تو یہ علماء ہی یہ انبیاء کے حقیقی وارث ہیں, ہی حقیقی وارث ہیں شیخ ابن رحمہ اللہ اپنی کتاب العلم میں کہتے ہیں کہ اے علماء اور طلبہ کی جماعت تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ تم پندروی صدی میں جی رہے ہو مگر وارث ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو علم عظیم عبادت کیوں نہ ہو ایک مرتبہ ابو حریر رضی اللہ عنہ بازار میں آئے اور کہا کہ اے تجار کی جماعت تم یہاں تجارت کر رہے ہو وہاں مسجد میں اللہ کے نبی کی میراس بٹ رہی ہے اللہ کے نبی کا ورسا ہے جو تقسیم کیا جا رہا ہے تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے بھاگتے ہوئے آئے کہ تاکہ ہمیں بھی اس مال میں کچھ حصہ مل جائے پہنچے تو دیکھا کہ ایک جماعت بیٹھی ہے جو علم کا تذکرہ کر رہی ہے علم سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے حدیثیں پڑھ رہی ہے اور پڑھا رہی ہے کہا تب بن رہا یا ابا حریرہ اے ابو ریرا آپ نے اس کے لیے ہمیں بلایا ہے یہاں کون سی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کون سا ترکہ ہے جو تقسیم ہو رہا ہے تو ابو ہریرا نے فرمایا یاد رکھو اللہ کے نبی کی وراثت و متا نہیں بلکہ علم اور حدیثیں ہیں جو یہاں تقسیم ہو رہی ہیں اس وجہ سے علماء نے کہا کہ نفلی عبادات میں سب سے عظیم عبادت علم ہے اس کے بعد دوسری نفلی عبادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے نفلی نمازیں پڑھنا نفلی نمازیں پڑھنا یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں نبی علیہ السلات وسلام کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی کہ سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی اور اگر فرائض مکمل نہیں تو ان نوافل کے ذریعے ان فرائض میں کی ہوئی کمی کو پورا کیا جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھے جائیں اور کسرت سے نوافل پڑھنا ایک بہت بڑا سبب ہے مغفرت کا درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی معافی کا صحیح مسلم کی حدیث ہے صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلات و سلام نے فرمایا علیک بکثرت سجود فإنك لا إلا رفعك بها کبھی کسرت عنك بها سجدہ کثرت سے سجدے کیا کرو کثرت سے نوافی پڑھا کرو اور یاد رکھو تم ایک سجدہ کرتے ہو صرف ایک سجدہ تو اللہ رب العزت اس ایک سجدے کی وجہ سے اس ایک سجدے کے سبب سے تمہارے درجات بھی بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے نفلی عبادت یہ گھروں میں برکت کا ایک عظیم موجب ہے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا فی مسجد ہی فل جل نصیب فی بی کہ جب تم مسجدوں میں فرائض ادا کر لو فرض ادا کر لو مسجدوں میں تو اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو جو کہ نفلی ہیں جو سنتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو فل یا جلو فی بہتی من سلاتی ہی برکت قال علیہ السلات والسلام اللہ رب العزت تمہارے ان نفلی نمازوں کو ادا کرنے کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے تو یہ سنتیں اور جو نوافل ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ مسجدوں مسجدوں میں فرائض ادا کرنے کے بعد گھروں میں ان کو ادا کیا جائے اللہ رب العزت اس وجہ سے گھروں میں برکتیں ڈالتا ہے اور ایک اور فائدہ اس کا یہ کہ جب آپ گھروں میں نوافل پڑھیں گے سنتیں پڑھیں گے تو گھر میں جو موجود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر نماز سیکھتے ہیں اور بچپن سے ہی ان کے دلوں میں نماز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نبی علیہ السلات وسلام کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی فَإنَّ خَيْرَ صلات فِي إِلَّ <الْمَكْتُوبَة> فرض نماز کے علاوہ سب سے بہترین نماز انسان کے گھر میں اس کے نوافل ادا کرنا ہے سنتیں ادا کرنا ہے نوافل ادا کرنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ کون نہیں چاہتا کہ جنت میں اس کو نبی علیہ السلات والسلام کا پڑوس حاصل ہو اس کا ایک ذریعہ ہے جو نبی علیہ سلات والسلام نے اپنی حدیث میں بتایا ہے صحیح مسلم کی حدیث ربیع بن کاب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلط والسلام کو وضو کراتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام وزو کرتے ہوئے کہتے ہیں سل تو اے ربیہ آج تم کوئی بھی سوال کر لو کچھ بھی مانگ لو تمہیں دے دیا جائے گا اب ربیہ ایک غریب صحابی ہیں دنیا کے معلومت مانگ سکتے تھے لیکن نہیں سوال کیا تھا اسلو کا مرافقت کفیل جننا اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا پڑوس چاہیے اتنا عظیم سوال اتنا بڑا سوال اس کو حاصل کرنے کا نبی علیہ السلات وسلم نے سبب کیا بتایا فرمایا نفسی کا بےکثرت سجود اے ربیہ اگر جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو میری رفاقت چاہتے ہو تو کسرت سے سجدے کیا کرو کثرت سے نوافل پڑھا کرو کثرت سے نوافل پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں میرا پڑوس عطا فرما دے گا سب سے عظیم فائدہ اور سب سے عظیم فضیلت نبی علیہ السلات وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں فرمایا نتی منسلتن بنی الحو بہن نبئی تنفیل الجنہ کہ جو شخص ایک دن میں بارہ سنتیں ادا کر لے تو اللہ رب العزت بارہ سنتوں کے ادا کرنے کی وجہ سے جنت میں اس کا گھر تیار کر دیتا ہے دن میں بارہ سنتیں ہیں اور ان پہ دوام ضروری ہے ہمیشہ کی ضروری ہے بارہ سنتیں کون سی ہیں حدیث نہیں اس کی تشریح کر دی ہے چنانچہ جامع کی حدیث ہے نبی علیہ السلام وسلم نے فرمایا قبل زہر سے پہلے چار رکعت اور زہر کے بعد دو رکعت ورکعتین بعد المغرب اور مغرب کے بعد دو رکت ورکعتین بعد العشاء عشاء کے بعد دو رکت ورکعتین قبل سرات الصبح اور صبح کی نماز سے پہلے جو دو سنتیں ہیں یہ کل ملا کے بارہ بنتی ہیں فرمایا جس نے ان نمازوں پہ دوام حاصل کر لیا اللہ رب العزت اس شخص کا جنت میں گھر بنا دے گا اور پھر ہر ایک سنت کی اپنی جگہ عظیم فضیلت ہے فجر کی دو سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من دنیا وما معافی جامع ترمیزی کی حدیث ہے ایک شخص جس کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب حاصل ہو جائے دنیا کا مال و متا سروتیں جائیدادیں سب حاصل ہو جائے فرمایا یہ جو دو رکعتیں سنت کی ہیں یہ دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا کانب قبل ظہری قبل سلاۃ الصبح نبی علیہ السلاۃ وسلم دو طرح کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے ایک زہر سے پہلے چار سنتیں اور فجر کی فرض نماز سے پہلے دو سنتیں ان کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا نہ ہضر میں اور نہ سفر میں ہمیشہ ان کو پڑھا ہے اور پھر ایک اور حدیث جو کتب خمسا میں موجود ہے جو ایک اضافی فضیلت ہے اور وہ یہ کہخص زہر سے پہلے چار سنتوں پر اور زہر کے بعد چار سنتوں پر محافظت کر لے دوام اختیار کر لے اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اب زہر کے بعد جو چار سنتیں ہیں یہ ان سنن رواطب جو بارہ ہیں ان میں شامل نہیں ان میں دو شامل ہیں لیکن جو اضافی اپنے خوشی سے اور تطوع کرتے ہوئے زہر کے بعد بھی چار سنتیں پڑتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم پر حرام کر دے گا اصد سے پہلے چار سنتوں کی وہ بھی حدیث آئی ہے نبی علیہ السلط نے فرمایا اثر سے پہلے جو چار سنتیں ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلط کی ایک حدیث موجود ہے فرمایا رحیم اللہ قبل اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی رحمتیں برسائے گا جو اثر سے پہلے چار سنتیں پڑھتا ہوگا اللہ اس کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا اور جو مغرب سے پہلے دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں اور بحمد للہ یہ ہمارا ہی امتیاز ہے کہ ہم ہی پڑھتے ہیں اور یہ بالکل نبی علیہ السلط کی حدیث سے ثابت ہے اور یہ وہ عظیم سنت ہے جس سنت کے بارے میں نبی علیہ السلاط والسلام کی قولی حدیث بھی موجود ہے آپ نے اپنے کال سے ترغیب دی نبی علیہ السلات والسلام کی فعلی حدیث بھی موجود ہے آپ علیہ السلات والسلام نے اپنے فعل سے اس کو کر کے دکھایا اور نبی علیہ السلاط والسلام کی حدیث بھی موجود ہے تقریری حدیث, اس حدیث کو کہتے ہیں فرمایا سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب تین بار فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو اور تیسری بار فرمایا لمن شاہ آپ جو چاہے وہ ایسا کرے لمن شاہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ سنت فرض نہیں ہے اپنی خوشی سے جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے یہ فضیلت کی حامل ہیں نبی علیہ السلات والسلام کا فعل بھی ان سنتوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلات والسلام ان سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے اور تقریری حدیث ایسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کنانب تدیر السوار یا ان جب مغرب کا وقت ہوتا تو ہم ستونوں کو تلاش کرتے اور ستونوں کی طرف لپکتے تاکہ مغرب سے پہلے کی دو سنتوں کو ادا کریں یہ عظیم سنتیں جو ثابت ہیں اور بحمد اللہ ہمارا ہی امتیاز ہے تو یہ جو سنن رواطب ہیں ہر ایک سنت کی انفرادی اپنی فضیلت حاصل ہے تو بالاختصار ہم نے نفلی نمازوں کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی ہے تو خلاص کلام یہ کہ نفلی اعمال اللہ رب العزت کے ہاں بڑے ہی فضیلت کے حامل ہیں اللہ رب العزت کو بڑے ہی محبوب ہیں اللہ رب العزت کے قرب کا عظیم سبب اور عظیم موجب ہیں ان کو حاصل کرنا چاہیے ان کا تتبو کرنا چاہیے سب سے عظیم نفلی عبادت علم ہے اور اس کے بعد نفلی عبادت نفلی نمازیں ہیں پھر صدقات ہیں تہجد ہیں اور نفلی روزے ہیں یہ سب نفلی عبادات ہیں جو بڑی فضیلت کے حامل ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بدرج اتم ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نفلی عبادتیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکولا اللہ علیہ الحمد اللہ رب العالمین